بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کہہ دو کہ اے کافرو تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو تم اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں ولا انا عابد مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے تم اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں لکم کم دینو دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دی